الحمد لله وحده صدق وعده نصر عده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من نبی نبي محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومه الاسلاميه العالميه سے ہمارا درس الحمد لله مستويات المقاومه کے عنوان سے جاری ہے یعنی مقابلے کے درجات گزشتہ سبق میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر شخص جو کہ مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ تین مراحل سے گزرتا ہے پہلا مرحلہ جو ہے دینی جذبہ ہے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جنگ کا ارادہ ہے اور تیسرا مرحلہ جہادی عقیدہ اور جہادی نظریہ ہے اور یہ بات بھی استاذ محترم ابو مصعب حفظہ اللہ نے بیان کی ہے کہ جہادی عقیدے کے فوائد کیا ہیں اور اس کی ضرورت کیوں ہے اب یہاں آج کا سبق انشاءاللہ اللہ چوتھے نقطے سے شروع ہوگا تین نقطے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہادی عقیدہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بہت ضروری ہے اب یہاں پر چوتھا نقطہ ہے کہ جہادی عقیدہ نہ ہو تو کیا ہوگا استاد صوری حفظ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے اگر جہادی عقیدہ نہ ہو جہادی نظریہ نہ ہو تو عمل ضائع ہو سکتا ہے یا انجام خراب ہو سکتا ہے یا جہاد کے میدان میں نکلا ہوا جو شخص ہے یہ امتحانات اور آزمائشوں کے مقابلے میں ثابت قدم نہیں ٹھہر سکتا امتحانات میرے بھائی بہت زیادہ ہیں راستے کی اپنی مشکلات ہیں قتل ہو جانا ہے قید ہو جانا ہے اور در ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر جہادی نظریہ ہو اور جہادی عقیدہ موجود ہو تو یہ اللہ تعالی کے بعد اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ شخص انشاءاللہ اللہ منحرف نہیں ہوگا اور اس زمانے میں مجاہدین کو منحرف کرنے کے لیے اور ان کی نیتوں کو بگاڑنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے التضلیل الاعلامی ذرا ابلاغ میں جو مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈے گنڈے ہو رہے ہیں یہ ہیں اور اس کے علاوہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں اور ان کے منافق دوست اور مولوی وغیرہ ہیں خاص علماء اصو و فقہ الدال برے علماء اور گمراہی کے فقحا اور غلط قسم کے جو مولوی حضرات ہیں یہ سب مل کر مجاہدین کو منحرف کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ تمہارا وہ کام غلط ہے اور تمہارا یہ کام غلط ہے تمہارا جہاد ہے کیا ہے فساد ہے یہ ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے عن سبیل اللہ کہ انہیں اللہ کے راستے سے روکا جائے فلا بدین و جہاد ولاسکریف رحم تو سر فرما رہے ہیں وہ حضرات جو کہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور عسکری کام میں بلا کسی واسطے کے دشمن کے خلاف شریک ہونا چاہتے ہیں دشمن کے خلاف اسلحہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں جو لوگ اترنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اپنے علماء موجود ہوں ان کے اپنے مفکرین اور اپنے دانشور حضرات موجود ہوں اور ان کے فکری اور منہجی اعتبار سے ان کو سمجھانے والے نظریاتی لوگ موجود ہوں اور ان کا اپنا نشر و اشاعت کا مرکز موجود ہو نیٹورک موجود ہو لتوجی ہلاوا کف الجیہ نفوس الفسلم تاکہ یہ جہادی علماء جہادی مفکرین اور جہادی دانشور حضرات اور جہادی ترغیبات اور نشر و اشاعت کے ادارے مسلمان امت کے اندر جو جذبات اور حوصلے بن رہے ہیں ان کو ابھاریں اور ان کو مزید ولولا دیں اور ان کو مزید نکھاریں اور جہادی تبلیغات اور جہادی نشر اشاعت کے ذریعے وہ ان کے اس جذبات کو ارادت القتال میں تبدیل کریں یعنی جنگ کے ارادے میں اور اعظم میں تبدیل کریں اور پھر ان کے اس ارادے کو اور ان کے اس اعظم کو اتنا مضبوط کریں اور اتنا اس کو پختہ کریں کہ وہ جہادی عقیدے کی طرف بدل جائے کہ وہ جنگ کا ارادہ جہادی نظریہ میں بدل جائے اور جہادی عقیدے میں بدل جائے تاکہ امت کی اگلی نسل اور اگلی اولاد جو ہے یہ جہاد کے کام کو جاری رکھ سکے اور جہاد کے کام کو بطور میراث قبول کر سکے تو سعد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں جب کے پروپیگنڈوں کا زور ہے اور دشمن تو دشمن حتیٰ کے وہ لوگ جن کے نام فضیلت الشیخ سے شروع ہو کر حفظہ اللہ پر آ کر رک جاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی منہجی فکری اور عقیدے اور نظریات کی غلطیوں میں خود تو مبتلا ہیں دوسروں کو بھی حتیٰ کہ وہ جہاد سے روکتے ہیں دوسروں کو بھی مجاہدین کی غلطیاں بتا بتا کر جہاد کے میدان سے روکتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی غلطیوں کو اگر دیکھا جائے تو اور بتایا جائے تو شاید وہ بھی شرمائے اور ہم بھی شرمائے غلطیوں سے مبرہ ہو کر جہاد کرنے کی یہ شرط تو اللہ و عالم شریعت میں کہیں پر نہیں ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں کتنی غلطیاں ہوتی تھیں کسی سے چوری کا عمل صادر ہو رہا ہے کسی سے زنا کا عمل صادر ہو رہا ہے اور کسی سے ناحق قتل کا عمل صادر ہو رہا ہے بہت سارے کام ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاد روک دیا جائے وہ حضرات جو کہ دوسرے دینی خدمات میں مصروف ہیں کیا وہ فرشتے ہیں کیا وہ جبریل ہیں تو جب وہ خود جبریل نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی مکائل بننے کی دعوت نہ دیں ہم انسان ہیں بشر ہیں خطا کار ہیں گناہ ہیں لیکن الحمد اگر ہم جبریل نہیں ہیں تو ابلیس تو نہیں ہے انسان ہیں بشر ہیں اور انسان کی تو یہ صفت ہے کہ اس کے اندر خیر و شر دونوں قسم کے مادے موجود ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یعنی عمر فرشتوں کی صفات اس کے اندر آ گئی ہیں یا یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرح فیتغیانیاں مہون ہے ایسا تو نہیں ہے انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں ہر قسم کی باتیں موجود ہیں لیکن یہ جو فقہہ الدلالہ اور پینٹاگون کے مفتی حضرات ہیں وہ مجاہدین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجاہدین کو راستے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈاکہ مارتے ہیں اس لیے ہم اکثر ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مولویوں کے پاس نہ جائیں جو کہ خود جہاد سے دور ہیں ہاں اگر ان کے اندر آپ جہاد کی محبت کو محسوس کرتے ہیں مجاہدین کی محبت محسوس کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر ایک ذہنی اور نظریاتی طور پر تیار ہوئے اور ان کی ایک مجلس میں جا کر آپ کا حال خراب ہو جائے کہ میں نے اتنی ساری غلطیاں کی بس مجھے اب جہاد نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات مبالغہ سے خالی ہے بلا مبالغہ ہم یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہادی میدان کے اپنے علماء اپنے مفکرین اور اپنے دانشور ہونے چاہیے جو کہ شریعت کے مطابق امت کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہیں ان کو مزید حوصلہ دیں ان کو مزید نکھارے اور اس ارادت القتال کو وہ جہادی نظریہ میں تبدیل کریں بات سمجھ مار رہی ہے یہاں پر استاد محترم نے ایک عجیب بات کی ہے اور اس کو انہوں نے کڑوی حقیقت کا عنوان دیا ہے کہ اس زمانے میں لاکھوں کے اعتبار سے مخلص نوجوان موجود ہیں جو کہ اس امت پر آئی ہوئی ان مصیبتوں کو دیکھ کر پریشان ہیں تائ ہوں متحرون اجز پریشان ہیں حیران ہے اور عاجز ہیں کہ کیا کیا جائے یہ فی الفی مجالفتی دینی یا و وہ جو ہے دینی جذبے کے میدان ہی میں بس گومتے پھرتے رہتے ہیں کہ دینی جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ صرف کڑوے گھونٹ پیتے رہتے ہیں حسرت اور افسوس کی زندگی گزارتے ہیں اور کبھی کبھار کچھ بے فائدہ قسم کے رد عمل اور کاروائیاں بھی کر گزرتے ہیں لیکن ان کے یہ دینی جذبات جو ہیں جنگی ارادے اور جہادی نیت میں نہیں بدلتے اللہ نظر منل من ہونا و ہوناک ہاں سینکڑوں کی تعداد میں کچھ یہاں ہے کچھ وہاں ہے کہ جن کے دینی جذبات جو ہیں ارادت القطال یعنی جہاد کے ارادے میں بدل جاتے ہیں اور استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہوں میں تو دس بھی نہیں ہوتے اور بعض عرب اور مسلمان ملکوں میں تو ایک بھی نہیں ہوتے ان کے دینی جذبات جو ہیں ارادت القتال میں نہیں بدلتے اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ چھٹی فصل میں جا کر میں انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ تاریخ بھی بتاؤں گا کہ چالیس سالوں سے مجاہدین کی تعداد کتنی رہی ہے ایسے ممالک جن کی آبادی کروڑوں میں ہے جیسے کہ مصر ہے شام ہے یہاں پر مجاہدین کی تعداد سینکڑوں سے اوپر نہیں گئی ہے سو دو سو تین سو بس یہ ان کی تعداد رہی ہے سینکڑوں سے زیادہ ان کی تعداد نہیں بنی اور بعض ملکوں میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ دس کی تعداد سے بھی نہیں بڑھے ہیں یہ اور اکثر مسلمانوں کے ملکوں میں تو جہادی کوئی تحریک ہی نظر نہیں آئی حالانکہ وہاں حالات ایسے ہیں کے دشمن کا یا بل واسطہ قبضہ ہے یا بلا واسطہ قبضہ ہے اور ان کے ممالک کے جو حکام ہے ان سے کفر بھی ظاہر ہو رہا ہے ارتداد بھی ظاہر ہو رہا ہے خیانت کرپشن وغیرہ یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو وہ ظلم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فسادات وہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان قوموں کی زندگیاں جہنم میں بدل چکی ہیں اس کے باوجود وہاں کوئی تحریک آپ کو نہیں نظر آئے گی بہت افسوس کی بات ہے بلکہ استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آداد و شمار کو دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوگا امریکیوں نے جزیرت العرب پر خلن خلن حملہ کیا اور جزیرت العرب میں وہ انیس سو نوے میں دن دہاڑے داخل ہوئے اور استاد یہ فرما رہے ہیں دو چار کی بات ہے یہ کہ آج تیرہ سال ہو چکے ہیں اور وہاں پر یہ جزیرت العرب میں عرب ممالک کے اندر ان کے لاکھوں فوجی انگریز اور یورپی یہودی نصرانی وہاں پر موجود ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے یہ خبیث کفار جو ہیں اپنے بال بچوں سمیت وہاں موجود ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور وہاں پر وہ لوٹ مار اور اقتصادی ڈاکہ زنی معیشت کو برباد کر رہے ہیں اور, اور ہر قسم کی بدکاری اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں پورے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود لم عدد رغم وسعت ہوتی ہے اس کے باوجود جو کاروائیاں وہاں پر ہوئی ہیں بہت مختصر سے کاروائیاں ہوئی ہیں دس سے زیادہ کاروائیاں نہیں ہیں یہ اور بہت سادہ انداز کی کاروائیاں ہیں اور ان کاروائیوں میں بھی امریکیوں کے دسیوں افراد مرے ہیں سینکڑوں بھی نہیں مرے حالانکہ جزیرت العرب کے جو ممالک ہیں ان سے امریکہ کو جو پٹرول جاتا ہے وہ ہر روز ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہے ایک ارب ڈالر سے زیادہ پٹرول جو ہے صرف پٹرول دوسرے تجارتی اشیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف پٹرول کی مد میں امریکہ کو جزیرت العرب کے ممالک سے ایک ارب ڈالر سے زیادہ کا پیٹرول جاتا ہے روزانہ اور یہ امریکی ایسی قوم ہے کہ جس کو ہم وہاں پر دسیوں کے حساب سے مار رہے ہیں سینکڑا بھی پورا نہیں کر سکتے اس قوم کے اپنے لوگ اپنے ممالک میں شراب نوشی فہاشی اور ایکسیڈنٹ میں سینکڑوں کے حساب سے مرتے ہیں ہر روز ہر روز سینکڑوں کے حساب سے یہ مرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے جرائم میں نشہ اور اشیاء کے ذریعے اور شراب نوشی کے ذریعے ہلاک ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ایڈز وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی تو ایک الگ فہرست ہے امریکیوں نے ہمارے عرب اور مسلمان ممالک کے بارے میں جسے وہ منطق العملیات الوسطی قرار دیتے ہیں کہ آپریشن کا درمیانہ علاقہ شرق اوسط یعنی مشرق وسطی میں عملیات کرنے کا جو پروگرام ان کا ہے اس علاقے کے اندر امریکیوں نے خود یہ خبریں جاری کی ہیں کہ ڈیڑھ ملین سے زیادہ ان کے امریکی فوجیاں موجود ہیں یعنی پندرہ لاکھ امریکی فوجی جو ہیں اس وقت العرب میں موجود ہیں اور یہ تعداد ان کے حلیفوں کے علاوہ ہے ان کے ساتھ جو یورپین ہے برطانوی ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں اور مرتدین وغیرہ ہیں ان کی تعداد الگ ہے صرف امریکیوں کی تعداد ڈیڑھ ملین یعنی پندرہ لاکھ ہے اور یہ تعداد خود امریکیوں نے جاری کی ہے تو کوئی شخص یہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس طرح کا ایک دشمن اس طرح کے ایک علاقے کو چھوڑ دے گا جس علاقے کے اندر مسلمانوں کی مقدس سرزمین ہے یہ اور اسے مسلمانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے اس علاقے سے کیا ویسے ہی دعاؤں کے ذریعے یہ لوگ چلے جائیں گے وہاں بھی باہر تو نادرا فی تاریخ الاجمر یا ولمستامرین یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں قبضہ اور مقبوضہ لوگوں اور علاقوں کے اندر اس طرح کی مثال نادر ملتی ہے ضرور مقبوضہ لوگ اور مقبوضہ علاقے ان میں انقلاب ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی انقلاب نہیں نظر آتا آپ کو اتنا بڑا جزیرت العرب ہے جہاں پر امریکہ کا سب سے بڑا جنگی بیس موجود ہے امریکہ کے باہر امریکہ کا سب سے بڑا جو جنگی اڈا ہے وہ کہاں پر ہے قطر میں ہے اور پورے جزیرت العرب میں ان کے پندرہ لاکھ فوجی موجود ہیں جن میں انگریز بھی ہیں یہود بھی ہیں نصرانی بھی ہیں سب موجود ہیں ہر قسم کے کفار اس میں موجود ہیں مرتدین اس کے علاوہ ہیں یہ نجس مشرقین اس علاقے کے اندر موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو نکالو لیکن اس کے باوجود کوئی خاص کاروائی آپ کو وہاں نظر نہیں آتی جزیرت اللہ میں اور ابھی دو ہزار چودہ ہے دو ہزار چودہ یعنی دس سال گزر چکے ہیں سعودی عرب میں آج بھی کوئی خاص کاروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ہاں یمن کے علاقوں میں الحمدللہ تھوڑی بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ اللہ نہ امیدی تو ہونی نہیں چاہیے نامیدی نا تو مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہے لیکن بات یہ کہ سعودی عرب میں بحرین میں قطر میں دبئی میں عمارت ان علاقوں میں کوئی کاروائی آج بھی آپ کو نہیں نظر آئی تو اس یہ فرما رہے ہیں کہ قبضہ اور قبضہ شدہ لوگوں اور ملکوں کی تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں یہ ایک عجیب بات ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں ایسا نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو ان کفار کے خلاف لڑنے کی توفیق قطع فرمائے خصوصی طور پر اس لیے بھی زیادہ دل انسان کا جلتا ہے کہ یہ ہمارے مقدس مقامات یہاں پر ہیں اور ہمارے پیغمبر علیہ السلط کا یہ وطن ہے اور ہمارے دین کی بنیاد اور وہی ان علاقوں میں نازل ہوئی ہے تو بہت ہی زیادہ انسان کو افسوس ہوتا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ اللہ آگے بھی بہت کچھ آئے گا لیکن صرف ایک بات میں آپ ذرا تعارض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخرج الہدار العرب فرمایا لیکن یہ جو حکمران ہیں اور ان حکمرانوں کے جو مولوی ہیں جن کے خلاف بولنے سے بعض حضرات ہمیں منع کرتے ہیں ان لوگوں نے تو عملی طور پر یہ کر دکھایا ہے ادخل الہود اون نصارا فی جزیر تلارف بالکل کلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کی یہ یہود جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کو دوبارہ آزاد کرائیں گے اور دوبارہ گریٹر اسرائیل عظیم تر اسرائیل میں شامل کریں گے اس منصوبے پر وہ عمل پیرا ہیں اور یہ مولوی دیکھ رہے ہیں جو سعودیا کے سرکاری مولوی ہیں کبار کبارا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اگر سدیش کے خلاف بات کر رہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنے ان مخلص حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو حقائق کا علم ہونا چاہیے حقائق کا علم نہ ہو تو انسان بہت زیادہ غلطیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے ہمارے علماء کی خدمت میں ہم یہ درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ آپ حقائق کا علم رکھیں خصوصی طور پر ہمارے استاد مفتی ابو اوباب شاہ منصور کی جو کتاب ہے حرمین کی پکار اس کا مطالعہ کریں آپ کا مسکم باقاعدہ تصویروں کے ذریعے انہوں نے خاکوں کے ذریعے اور نقشوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ حرمین کو کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے اور یہ تمام کام ہو رہے ہیں اور یہ سدیس مدیش جس طرح کے لوگ ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور انہیں کے فتوا پر یہ سب کچھ ہو رہے ہیں ابن باز نے فتوا دیا کیا امریکی امانے کی اجازت بالکل آپ حضرات اگر چاہیں تو ہم ان کے بتاؤ آپ کو دکھائیں سعودی عرب میں سود کا کاروبار ہوتا ہے اور ان لوگوں نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی سعودی عرب میں غیر شریف قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور غیر شریع قوانین کا وہاں اجرا ہوتا ہے اور یہ اسی غیر شریع قوانین کے محکموں میں قاضی بنے ہوئے ہیں مفتی بنے ہوئے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے مشرقین کو نکالو کہا ہے آپ علیہ السلاۃ السلام نے یہودی اور نسرانیوں کو نکالو کہا ہے آپ علیہ الصلاۃ نے اور یہ تو آنے دو آنے دو میں نے خود یہ فتویٰ پڑھا ہے ابن بات کا کہ صدام حسین جو ہے اس کے پیچھے روس ہے وہ بڑا سپر پاور ہے اور اس لیے ہمیں بھی ایک بڑے سپر پاور سے مدد لینی چاہیے فمن رباغ ولادن فلاح مالک یہ دلیل ہے ان کی کیا مجبور ہیں اور مجبور ہوتا آدمی کو خنجیر کر گسخانے کی اجازت ہے حالانکہ اس وقت میرے بھائیوں ہمارے مجاہد اور آپ کے مجاہد بھائیوں نے اس زمانے کے سپر پاور روس کو صفر پاور میں تبدیل کیا اور اس عظیم جہاد میں جو افغانستان کی سرزمین میں لڑا گیا اس میں ایک لاکھ کے قریب یا جیسے استاد فرماتے ہیں چالیس ہزار کے قریب تو صرف عرب مجاہد تھے اور شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کا ایک عظیم تجربہ تھا اور انہوں نے سعودی حکومت کو پیشکش کی تھی کہ ہم مقابلہ کریں گے صدام حسین کا صدام حسین تو روس کا چھوٹا سا بچہ تھا اس کے خاتمے کو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ باس پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کے ایک لیڈر تھا خاتمہ اللہ کے حوالے ہم اس موضوع میں نہیں داخل ہونا چاہتے تو شیخ حسان بن لادن رحیم اللہ نے یہ پیشکش کی تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین کا معاملہ ہو اور مسلمان خاموش بیٹھ جائے گا بھائی افغانستان میں جبکہ اتنی ساری باتیں اور ملامتیں ہوتی تھی کہ افغانستان کے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تاویز رکھتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے باوجود ہے پوری دنیا امرائی ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے لوگ اور الحمد افغانستان کے مسلمانوں نے قربانی دی اور ان کے ساتھ مل کر ان مہاجرین نے جو عرب بھی تھے آجم بھی تھے پوری دنیا سے جو آئے امریکہ افریقہ برطانیہ پوری دنیا سے آئے وہ اور انہوں نے قربانی دی اور افغانستان سے روس کو نکالا تو آپ کیا سمجھتے ہیں واللہ لازم میں تو یہ کہتا ہوں کہ چرس پینے والا چرسی تک ہیروئنچی جو ہیروئن پیتا ہے استعمال کرتا ہے وہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہوتا حرمین شریفین کے لیے لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور تھا نا یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ ابن باز جو ہے میڈریڈ میں گیا اور جا کر اس نے وہاں پر انیس سو اکانوے کے کانفرنس میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری سلح ہے حالانکہ دشمن موجود ہے فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے اور ہر روز بمباری کر رہا ہے اور اسی خیانت کی وجہ سے آپ اس کانفرنس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر ہماری بات ہے یہ کسی دشمنی عداوت کی بنیاد پر ہے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر آپ ویڈیو دیکھیں ابن باز کھڑا ہے بیان کر رہا ہے اور جب اس نے یہ بات کی کہ ہم تبدی مال یہود کی حمایت کرتے ہیں آپ یقین کریں پوری دنیا کے کفار اور یہود و نصارہ کے پوپ اور پادری حضرات کھڑے ہو گئے اور ان سب نے تالی بجائی اور ابن باز کو آفرین کہا بھائی جس کام سے کفار خوش ہوتے ہیں آپ اس کام کو اسلام کے مفاد میں سمجھتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں تو باقاعدہ دلائل کے ساتھ موجود ہیں اور تقریب الادیان کے جو مسائل ہیں کہ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں نصرانی بھی ہمارے بھائی ہیں یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں ناوزب یہ سب کے سب بھائی ہیں اور اس مجلس میں بڑسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجوسی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ائیہ لکھوا کہہ کر پکارا جا رہا ہے کہ دین سماوی کے ہمارے بھائی ہیں یہ سب نعودب باللہ اور آلو شیخ جو ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک فہد کو اور ملک عبد اللہ کو فتوے دیے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تم ولی امر شرعی ہو شرعی ولی امر شرع امیر ہو تم اور تمہیں اجازت ہے چاہے کوئی امریکہ آئے جو بھی آئے فتوا دینے والے یہ لوگ ہیں اور ان کے حق میں دعا کرنے والے یہ سدیش خبیص قسم کے لوگ ہیں اللہ وفکھ اللہ وفق جو لگے رہتے ہیں دن رات اور ہمارے یہاں لال مسجد میں جب واقعہ ہو رہا تھا ہمارے اتنے بچے بچیوں کو اور ہمارے بیٹیوں کو اور بہنوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس کارروائی سے پہلے پرویز کے سامنے کون آیا تھا سدیس نہیں آیا تھا تو یہ باتیں ہمارے علماء کو نظر کیوں نہیں آتی ہم اپنے ان علماء کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کابت اللہ کے ائما کو تواغیت کا نوکر کہا ہے اور بالکل کہا ہے الحمد للہ آج بھی ہم کہتے ہیں یہ بات ہمارا وہ مناظرہ اللہ عالم 2010 دس کا ہے گیارہ کا ہے اور آج 2014 چودہ میں میں پھر دوبارہ اس بات کو تکرار کرتا ہوں کہ کابت اللہ میں یہ جو ائماں حضرات ہیں سرکاری مولوی ہیں اور یہ تواغیت کے نوکر ہیں اور یہ تاغوت جس طرح چاہتا ہے ملک عبداللہ وغیرہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں ان کو آپ سے اور ہم سے کوئی غرض نہیں ہے آپ دیکھیں ابن باز کے فتوی سے ڈیڑھ ملین مسلمان عراق میں جان صاحب دو بیٹھے تین لاکھ آپ سرکاری افراد کو شمار کریں اس کے علاوہ جو بارہ لاکھ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دوا نہیں مل سکی خوراک نہیں مل سکی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے شہید ہو گئے ان کا جواب کون دے گا ان کا جواب یہی مفتیو و دیں گے یہ مفتیو علمم القطلاع عربی یہ لوگ دیں گے اور کون دے گا الحمد اللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی دشمنی ان کی عداوت ہمارے دلوں میں موجود ہے یہ اللہ البرا کا عقیدہ ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے ہم یہاں پر اس موضوع میں مزید آگے نہیں جانا چاہتے اس وقت اس سے بھی زیادہ دردناک موضوع اس وقت یہ چل رہا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان امت کے جذبات کو ارادت القتال میں نہیں بدلا جا سکا اور ارادت القتال میں بدلنے کے لیے کچھ کمزوریاں ہماری ہوئی تو دوسری طرف سے یہ علماء السوء اور فکہ الدلالہ نے ان کو بگاڑا اور ان کو راستے سے روکا بات سمجھ میں رہی ہے وہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے زمانے میں ایک دارالاسلام قائم ہوا پوری دنیا میں واحد حک اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اس نے اپنے تمام دروازے چھ سال کے لیے چوپٹ کھول دیے جو چاہے آ کر وہاں ماسکر بنائے جو چاہے وہاں آ کر سنگروں میں جائے اور جہاد کرے ایک لمبی فرصت تحت رایات شریعہ شریعت کے جھنڈو تلے آپ کے ایک سنہرا موقع ایک قیمتی فرصت آپ کے لیے وہاں موجود تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مکمل ہجرت اور جہاد کی نیت سے افغانستان میں داخل ہوئے ان کی تعداد پندرہ سو سے زیادہ نہیں تھی چونکنا نہیں چاہیے اس میں اور ان میں سے جو مجاہدین تھے جو بال بچوں سمیت وہاں آئے تھے ان کی تعداد تین سو سے زیادہ نہیں تھی تین سو گرانے صرف آئے جنہوں نے ہجرت کی یعنی امت کے دس لاکھ افراد میں سے صرف ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا نسبت واحد الامہ ایک فیصد نہیں ایک فی دس لاکھ ہے دس لاکھ مسلمانوں کے اندر صرف ایک مجاہد نکلا ہے جس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کیا جہاد کے لیے اور ہجرت کی اور اس جہادی ٹریننگ جہادی سیاری اور جہاد کے میدان میں حاضری کی سعادت سے بہت ہی کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ممن انعام اللہ علیہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا بلیل ان کا ممدالک استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لم ی حا عالم واحد من علماسلم رحم کہ مسلمانوں کے علما میں سے ایک عالم نے بھی وہاں ہجرت نہیں کی خصوصی طور پر یہ مشہور حضرات علم رموز اور خصوصی طور پر یہ دعوتی شخصیات جنہوں نے دنیا کو ہجرت اور جہاد کے بارے میں بہت ساری باتوں سے بھر دیا ہے اور شور و شرابہ کیا ہوا ہے الودین امل ادنیا زاقن فیرغن ان ہجرت الجہد جنہوں نے دنیا کو ہجرت اور جہاد کے بارے میں ہر قسم کی باتوں سے برقر رکھ دیا ہے ہر قسم کی باتیں لوگ مجاہدین کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں کرتے ہیں لیکن ان مشہور علما میں سے اور مشہور دہائیوں میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیتا اور افغانستان کے دارال اسلام کی طرف ہجرت کر جاتا اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو توجہ سے دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ روس کے زمانے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے افغانستان گئے یا بوسنیا گئے یا چچنیہ گئے یا فلسطین گئے یا دوسرے ممالک میں گئے ان کی نسبت بھی خان للملیون ہے لس لاکھوں میں ایک ایک فیصد ان کی نکلتی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے بہت پراپگنڈا کیا اور ذرا ابلاغ نے مجاہدین کو بہت زیادہ تعداد میں دکھایا کہ پوری دنیا جو ہے ٹوریزم اور دہشت گردی سے بڑھ گئی ہے اور مقصد کیا ہے مقصد ان کا یہ کہ ہمیں ہدف بنانا اور ہمیں نشانہ بنانا ہے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آداد و شمار امریکہ کے استخبارات نے اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے اپنے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے القاعدہ کے نام سے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے جاری کیے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو وہ آنا دا کر تو ہوں من ارقام کہ جن آداد و شمار کو میں نے ذکر کیا ہے میں اس کو دوبارہ تاکید سے کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے اس لیے کہ میں خود اس میدان میں موجود تھا اور میں خود اس جہاد کے میدان کا ایک سپاہی ہوں الحمد للہ تو اس میں کسی بھی قسم کا مبالغہ نہیں ہے مکمل طور پر جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کے لیے نکلے ان کی تعداد پندرہ سو تھی اور جو مکمل اپنے گھر بار اور بال بچوں سمیت نکلے ان کی تعداد تین سو تھی اس کے علاوہ جو یہ خیالی آداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں یہ امریکی استخبارات کے امریکی میڈیا کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے جاری کیے گئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کریں ہیں اور جو آداد میں نے ذکر کیے یہی صحیح ہے اور یہی ٹھیک ہے اور میں اس کی کرتا ہوں کہ یہی ٹھیک ہے اس لیے کہ میں خود میدان کے اندر موجود تھا اور اس کی اس بات کی ہم بھی تائید کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس ابو مسعب سوری مساط اللہ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ و نصرہو کے مشیر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ان کی فہرست موجود ہوتی ہے اور ہم اور آپ جو جاتے رہتے تھے آتے رہتے تھے ان کا انکار انہوں نے نہیں کیا ہے یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مکمل طور پر جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور جنہوں نے ہجرت کی مکمل طور پر ان کی تعداد پندرہ سو تھی اور جو فیملی سمیت وہاں گئے اپنے خاندانوں کے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے اپنے بال بچوں اور پورے گھر والوں کو سب کو اللہ کے وقف کر دیا ان کی تعداد تین سو خاندان تھی اس کے علاوہ جو بدھ مت تھوڑی ہے امیر المومنین اس مسئلے میں جا رہے ہیں شیخ اسامہ کو حوالے کر دینے میں کیا حرج ہے اس مسئلے میں جا رہے ہیں تو ان کا انکار تو ہم نہیں کرتے وہ تو بہت زیادہ ہوتے تھے اور اس کے علاوہ جو ایجابی اور اسباتی بات ہے اس کے علاوہ جو ایجابی اور مثبت باتیں ہیں کہ مدارس کے طلباء کرام شابان اور رمضان میں ایک طوفان کی طرح وہاں جایا کرتے تھے تو اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے مکمل طور پر جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا جو کہ جہاد کو اپنی زندگی کا مشغلہ اور زندگی کا کام سمجھتے تھے جو جہاد کو چھٹی کے ایام گزارنے کا وسیلہ نہیں سمجھتے تھے اگر اللہ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف تو نہیں کیا تھا تو اس طرح جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس طرح کے تو بہت سارے لوگ تھے سیاحت کرنا الگ مسئلہ ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف ہجرت اور وقف جہاد کر دینا یہ الگ موضوع ہے اور اس موضوع میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ الحمد ہم بھی وہاں آتے جاتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ استاد محترم کا یہ اندازہ بالکل درست ہے بلکہ یہ اندازہ نہیں ہے حقیقت ہے کیونکہ استاد محترم امیر المومنین کے بہت نزدیک رہے ہیں اور مہاجرین کے حالات سے واقف رہے ہیں خود بھی چونکہ مہاجر ہیں اس لیے ان کو اس بات کا بہت زیادہ اندازہ ہے اصل حقیقت یہ ہے میرے دوستوں کہ دس لاکھ مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے اور شاید آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہو پانچ لاکھ میں سے ایک نکل رہا ہو اس بیچارے کو بھی یہ کہا جائے کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے اس کو بھی یہ کہا جائے کہ تم سبق کیوں نہیں پڑھتے اس کو بھی یہ کہا جائے کہ تم تدریس کیوں نہیں کرتے تم نے پڑھا اس لیے تھا کہ تم وہاں پہاڑوں میں وقت گزارو تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں میرے بھائی بہت خطرناک باتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ سب جہاد کے لیے نہ چلے جاؤ کچھ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے رہ جاؤ فل کلف ہر گروہ میں سے ایک طائفہ یا ایک شخص جیسے کہ مام بخاری رحمہ اللہ نے طائفہ کا ترجمہ کیا ہے کیوں نہیں رہ جاتا لئے تفقی دین تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے لیکن صحابہ کرام آپس میں مسابقے اور مقابلے کیا کرتے تھے کسی طرح میں جہاد کے میدان میں چلا جاؤں اب بات بالکل الٹ ہو گئی ہے وہ بیچارہ جو ایک پانچ لاکھ میں سے نکل کر آ رہا ہے وہ بھی ملامتوں سے اور اعتراضات سے نہیں چھوٹتا اور وہ لوگ جن بیچاروں کے بطنوں نصف متر ہو گئے ہیں وہ اس بیچارے پر ایسے انداز میں حملہور ہوتے ہیں کہ المان الحفیظ کہ تم لوگ یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو تم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے میرے دوستو عیسا علیہ السلاۃ السلام یہ فرماتے ہیں لا تنظربین کا ان کم ارباب گناہ بندوں کی طرف اس طرح مت دے ہو جیسے کہ تم خدا بن گئے ہو اپنا خیال کرو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ ہے اور سیرت ہے وہ نیک بندے جو کہ پیغمبروں کے ساتھ رہے ہیں اعوذ باللہ من من قاتل معه کہ کتنے سارے ایسے امبیا ہیں پیغمبر ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اللہ کے صالح اور بہت سارے نیک بندوں نے جہاد کیا قاتل قتال کیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں قتال کا لفظ ذکر کیا ورنہ جہاد کا لفظ ہوتا تو یہاں پر بھی ہزاروں تعبیلات ہوتی ہیں فما وہ لما آصابی سبیر اللہ و ما دعوف و مستقان اللہ کے راستے میں جو ان کو پریشانیاں ہوئیں مصیبتیں پیش آئیں ان کے مقابلے میں وہ کمزور بھی نہیں ہوئے سست بھی نہیں پڑے اور تسلیم بھی نہیں ہوئے سر بھی انہوں نے نہیں جکایا اور اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعا کیا تھی میں اصل میں یہ بات کہنا چاہتا ان کی دعا یہ تھی رب منا من فرنا بنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر وہ اس طراف اور ہمارے معاملات میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم حد سے گزر جاتے ہیں اللہ معاف کر یعنی گنا ذاتی گنا وہ گناہ طرح فی امرنا اور اجتماعی گنا جو جماعتوں میں اور تنظیموں میں رہ کر ہم سے ہوتے ہیں ان گناہوں کی مغفرت وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ ہم سے گنا بہت زیادہ ہو گئے بس ہمیں بٹھا دے ابھی نہیں وہ سب کہ اس کے باوجود بھی ہمیں ثابت قدم کر ہمیں مستحکم اور مضبوط کر ان گناہوں کے ساتھ ان غلطیوں کے اور کوتاہیوں کے ساتھ اللہ ہمیں مضبوط کر القوم اور کافر قوموں کے اوپر ہمیں غلطات کافروں سے تو بہرحال اچھے ہیں مجاہدین مسلمان تو بہر حال کافروں سے اچھا ہے طالبان تو بہر حال پاکستانی فوجیوں سے اچھے ہیں ملا امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ علیہ بہر حال اللہ ان کی حفاظت فرمائے بہر حال وہ زرداری سے اور مشرف سے اور دوسرے ملائن سے افضل ہے اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے ان کفار سے ان مرتدین سے تو بہر حال افضل ہے اس لیے کہ مومن ہیں انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی شک ہے کسی کو اس لیے ان کی دعا آپ دیکھیں تیغروں کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کی دعا کو آپ دیکھیں ان سرنا کو مل ان کے کافروں کے اوپر ہمیں غلطات آکر۔ ایسا تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ ہم سے غلطیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کوتاہیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس لیے ہمیں یہ پاکستان کا آئین اب تسلیم کر لینا چاہیے نواز باللہ اور نواز شریف ہی بہتر ہے بس اسی کو امیر المومنین بنا دینا چاہیے اس خبیز کو اور اس گنجے کو اس کو امیر بنا دینا چاہیے اس طرح تو کوئی نہیں کہہ سکتا غلطیاں ہماری ہمارے ساتھ ہیں کوتاہیاں ہماری ہمارے ساتھ ہیں اس لیے انسان ہیں ہاں اس کے لیے مغفرت اور اللہ تعالی کے سامنے پشیمان ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کسی کو حق نہیں ہے نصیحت کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے تنقید برائے اصلاح کا حق آپ کو حاصل ہے تنقید برائے بہانے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے کیا آپ چونکہ جہاد میں نہیں آئے ہیں اس لیے ہماری غلطیاں آپ کے لیے بہت بڑا عذر بن گئی ہے حسب اللہ علیہ حسب اللہ عم الوقی ادا غلب امر انفلیق الحسن اللہ عمل وکیل آدمی کے اوپر کوئی بات غالب آ جائے اور وہ تھک جائے اور وہ مغلوب ہو جائے لوگوں کو سمجھا نہ سکے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ کہے حسب اللّہ علیہم وہ حضرات جو کہ جہاد کے میدان سے دور ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مجاہد بھائیوں کو اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنائیں یہ مجاہدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آج امت کے کل پر قربان کیا ہے ورنہ یہ بھی بڑے بڑے کاروبار کر سکتے تھے اور کرتے رہے ہیں ورنہ یہ بھی بڑی بڑی نوکریوں پر تھے اور آج بھی ان کے اندر ان نوکریوں کو سنبھالنے کی قدرت موجود ہے یہ مجاہدین اس امت کی کریم ہے کریم اس امت کے بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ بات میں اس مجاہد قوم کے ساتھ اس مجاہد طبقے کے ساتھ کئی سال رہنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ ان کے اندر ہزاروں غلطیاں ہوں لیکن یہ تاریکی جہاد سے بہتر ہیں کچھ نہ ہو کہ مسکم کفار کے خلاف تو لڑتے ہیں اس مدری دری کے سامنے استفر اللہ کے کر تو نہیں کھڑے رہتے ہیں کسی بہن کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے تو استفر اللہ کہہ کر بات تو نہیں جاتے نہیں اپنی جان قربان کرتے ہیں علماء کرام پر حملہ آور ہو جائے کوئی تو یہی لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور فدائی عملے کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ کا مفتی الرحمان صاحب کا اور ہمارے مولانا نصیب خان صاحب شہید رحیم اللہ جمیان ان سب کے انتقام کون لے رہے ہیں ان سب کا انتقام یہ مجاہد طبقہ لے رہا ہے یہ مجاہد قوم ان کا انتقام لے رہی ہے تو اس لیے تھوڑا گزارا کیجئے یہ مجاہد طبقہ یہود و نصارہ کا بھی نشانہ ہے مرتدین اور منافقین کا بھی نشانہ ہے شیو اور خوارج کا بھی نشانہ ہے اور دنیا کے جتنے بھی گندے طبقے ہیں ان سب کا نشانہ ہے کم از کم آپ ان کو نشانہ نہ بنائیں اور ہمیں خوف اس بات کا ہے جیسے کہ ہمارے اسلاف جو کہ شہید ہو چکے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ کہیں بعض علماء کرام کی ان باتوں اور ان فتو کے نتیجے میں کہیں تکفیری گروپ مجاہدین کے اندر پیدا نہ ہو جائیں جو آپ کو ممبر و محراب میں نشانہ بنائیں گے نعوذ باللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں یہ مجاہدین آپ کے اپنے ہیں آپ ان مجاہدین کو اپنا سمجھیں یہ مجاہدین جیسے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ درد اور کرب کے عالم میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور سخت باتیں آپ کی حق میں ہوتی ہیں لیکن کبھی بھی آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا کہ یہ مجاہدین اسلام کا غلط رخ پیش کر رہے ہیں اسلام تو اعتدال پسندی کا مذہب ہے اسلام تو امن و آشتی کا دین ہے یہ باتیں آپ ان کفار کو بھی کریں نا جو کہ ہمیں ذبح کرتے ہیں ہمارے اوپر بمباری کرتے ہیں ہمارے اوپر ڈرون حملے کرتے ہیں ہمارے بچوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں آپ ان کو بھی سمجھائیں نا یہ بات ہے یہ تو دفاعی جہاد ہے اگر اقدامی جہاد کی بات ہوتی تو شاید آپ یہ کچھ باتیں کر سکتے لیکن یہاں تو دفاعی جہاد کا مسئلہ ہے ہر شخص اپنے عقیدے اپنے ناموس اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکلا ہوا ہے اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے بہت کم ہے ان کی تعداد ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعداد میں اضافہ کریں نہ کہ جو لوگ نکلے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم فرمائے اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینے کی توفیق فرمائے ہم اس جہاد کو منتخب افراد کے حدود سے دائرے سے نکال کر امت کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر مکمل تربیت یافتہ ہو اور مکمل جہاد کے لیے تیار ہو ظاہر سے بات اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ جو مجاہدین نکلے ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے نہ ہی زبانوں سے نہ ہی ہاتھ سے اور دوسرے طریقوں سے بلکہ ان کی امداد کی جائے اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے استاد یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو پرانی تاریخ ہے حتیٰ کہ استعمار کے زمانے میں جو مجاہدین کی نئی تاریخ ہے اس کے اوپر اگر ہم آج کے زمانے کے جہاد کو قیاس کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے اگر اللہ تعالی کے اوپر امید والی بات نہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں نہ ہوتی اور امت کے اندر جو نئے جذبات اور نئی بیداری جو نظر آ رہی ہے یہ نہ ہوتی اور امت کے نوجوانوں کے اندر جو اس وقت عالمی جہاد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ تمام باتیں اگر نہ ہوتی تو پھر ہم یہی کہتے کہ امت ختم ہو چکی ہے لیکن الحمد اس وقت امت کے اندر ایسے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے اندر جہادی جذبہ موجود ہے اور ان کے اندر دینی جذبہ موجود ہے کہ ہمیں کفار کیوں پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں تو میرے دوستوں ان جہادی جذبہ رکھنے والوں کو دینی جذبہ رکھنے والوں کو اگلا مرحلہ سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے ارادت القتال کہ جنگ کا ارادہ ان کے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے جہاد کا عزم اور جہاد کا ارادہ اور نیت دشمن سے لڑنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور یہ جذبہ بغیر عقیدے کے نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے کسی شخص کے اندر دینی جذبہ ہے تو اس دینی جذبے کو آگے بڑھایا جائے حوصلہ دیا جائے اور اس کے اندر جنگ کا ارادہ جنگ کا اعظم قائم کیا جائے اور اس جنگ کے اعظم کے لیے جہادی عقیدہ چاہیے اور اس جہادی عقیدے کو سمجھانے کے لیے اس عالمی جہاد کے بیج کو بونے کے لیے ہم نے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہم نے المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ رکھا ہے ادا المنہج الطریقہ رکھا ہے کہ عالمی اسلامی جہاد اس کی دعوت کیسے دی جائے اس کا منحج کیسے ہو راستہ کیا ہوگا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا اس مقصد کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کتاب لکھی ہے فرماتے ہیں استاذ اور استاذ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنا میرے لیے آسان کیا میں اس کے مطابق ہمارے بعد آنے والی جہادی نسل کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو استراتیجی دینی اور عملی اعتبار سے بہت اہم ہے وہ سوال کیا ہے کئی فنواجیت کہ ہم نئے عالمی نظام کا مقابلہ کیسے کریں گے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کیسے کریں گے کئی فی عالمی ما بعد ستمبر کہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد وجود میں آنے والی اس دنیا میں ہم اپنے دشمن سے کیسے نمٹیں گے کئی فنقا ملحملات سلیبی یاد امریکہ کہ ہم امریکہ کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگ کا مقابلہ کیسے کریں گے اور اس کو کیسے نکیل دیں گے کیسے امریکہ کو ہم لگام دیں گے اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے استاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی ہے لقد بد احد الب اس دا من هذا سوال اللہ المستان کہ ان سوالات کا بلکہ اس مہم سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ہم نئی صلیبی جنگ کا مقابلہ کیسے کریں گے اس سوال کا جواب دینے کے لیے استاد فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے وقت میں جبکہ دشمن تو دشمن بیگانے تو بیگانے اپنے بھی تانوں ملامتوں اور تنقیدوں کے تیر و نشتر ہم پر آزما رہے ہیں ایسے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے مفکر اور جہادی دانشور حضرات عطا کیے جنہوں نے یہ کتاب لکھی اس کتاب کو امریکی دشمن اور امریکی کفار ایک لقب دیتے ہیں وہ لقب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اخطر کتاب فی العالم کہ یہ اس دنیا کی سب سے خطرناک ترین کتاب ہے امریکیوں نے یہودیوں نے نصرانیوں نے اس کتاب کو یہ لقب دیا ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک ترین کتاب ہے اور یہ کتاب اگر کسی غیر جہادی جگہ میں مل جائے یورپ میں اور امریکہ میں اس کو سزا ہوتی ہے جس کے ہاں ملے اسے سزا ہوتی ہے اور خود استاد مختلف ابو مصاب سوری فق اللہ وسرہ ان کے سر کی قیمت پانچ ملین ڈالر تھی اور تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ استاد ابو مساف سوری حفیظہ اللہ گرفتار ہوئے اور آج ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں بہرحال رحمہ اللہ حتن وہ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جسے انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ قرار دیا ہے اپنے جہادی تجربات سیاسی عسکری تجربات کا نچوڑ قرار دیا ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم وسلم علیہ و, علی و حبی بنا محمد وصحب وبارک وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته